السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکہ سوال تھا یہ کہ آج کل جو تول کر لیتے ہیں بکرا یا گائے وغیرہ تو اس کا تول کر لینا کیسا بکرا گائے وغیرہ تول کر خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نیت میں یہ شامل نہ ہو کہ میں اتنا کلو گوشت نکلے گا اس میں سے یعنی گوشت کی نیت سے اگر جانور کو لیتا ہے کہ اتنا فروا جانور ہے کہ مجھے اتنا گوشت حاصل ہوگا حرص اس کی اگر گوشت کی ہے تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہوگا مگر صرف قیمت کا اعتبار کرنے کے لیے اگر تول کے جانور خریدنے ہیں تو اس کے لیے ایسا اس طرح سے جانور خریدنا جائز ہوگا واللہ اللہ تعالیٰ عالم